ور زکنا تلاوت اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے آٹھ رکو اور اس پر مستداد صرف تین آیات کا مطالعہ کیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری دفتار قدرے تیز ہو تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں پانچویں رکوع سے شروع ہوا اور پندرہویں رکوع کے آغاز تک چلے گا یہ دس رکوع ہے عرض کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے یا بنی اسرائیل ولاق بلحا شفاتا یہ تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے تو میں نے ارض کیا تھا کہ پانچواں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے بہت اہم اور بقیہ جو نو رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے انہیں دو آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معذور کر دیے گئے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد نئی امت مسلمہ اللہ صاحب سلاۃ وسلام اب اس کا نصب اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی کدھر جا رہی ہے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے سیاق کے کلام کیا ہے اس کو میں اس لیے دو بار حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اب ان نو رکو کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا دائبات ترجمہ تو کرنا ہوگا مختصر وضاحت نہیں کرنی ہوگی لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتس بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق یہ جو ابھی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں وہ تو اصول ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہے قواعد ہیں اس کائنات میں ایک تو قوانین ہے تبریہ فزیکل لاس ایک مورل لاس ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے تو جہاں وہ مورل لاس آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس کو گویاتیں اس سلسلہ اکلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے مثلاً جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ احتیاط کیجیے با معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہو بڑا اکرام ہوا ہو بہت انعام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت المسکن تو اس پر تھوک دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروت وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک لمحے فکری ہے امت مسلمہ مسلم کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے کم بھیا کل ہجارت یا و شبد وقصہ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مار دے گا یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی حالانکہ قوم وہ ہے انی فقل علی کم العالمی از کوجا تاب کوجا لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس کسابت قلم میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی اس میں امت کے جو قائدین ہوتے اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے چلتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ فرمایا آفت ماؤن لگو تو مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے گے تم پر تمہاری بات مان لیں ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے دین سے توحید سے دور رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کو ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ غوسہ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے قیال بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں تو ان کو جھٹپٹ مان چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں عام مسلمانوں کے دل میں جو حسنِ دن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے افت ماؤں نہ یوں من تمہیں بڑی تباہ ہے کوشش ہے تمہاری خواہش ہے آرزو ہے تمنا ہے توقع ہے کہ یہ بات مان لے گا تمہاری وقت کا نہ فریق یسماؤں نہ کلام اللہ یاد امول جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اب ظاہر بات ہے وہ گروہ کون ہو گئے علما تو ہے نا عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا تحریف کرنے والے تو علمات ہیں افت ونک و قطگان فریق یسما لک الزین کالو آمنا اب دیکھیے بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب انکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف لیکن اپنے خاندان کو گھر والوں کو اپنے کاروبار کو اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے تو دل ان کے کچھ ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتا ہاں یہ بات جب محمد کہہ رہے ہیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی واقعی یہ بات یوں ہی تھی اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاتیم کے پاس وہی شیاتیم ان کے علماء ان کے بڑے سرکردہ لوگ تو وہ جا کر انہیں ڈانٹپٹ کرتے تھے بے وقوف ہو یہ کیا کر رہا ہیں تم یہ بات بتا رہے ہو کہ اللہ کے یہاں جا کر وہ تم پر ہوجک قائم کرے تو انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے ویلا لک البینہ آمن کالو آمن اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے خلا باز الاب اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کالو وہ کہتے جا تم بتا رہے ہو ان کو بما با فتح اللہ وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر لی حاج کم وہی اندر کو کہ وہ تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم ذرا عقل سے کام لو یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو برمتاؤں اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے افلا تا یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بےکش کا کام کر رہے ہو یہ تبصرہ اللہ کا تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جو محاسمہ ہو ہی جانا ہے لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے اب ہمارا یہ مصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بند بیان کر دی تھی وہ منہ امی ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرقین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں کیوں ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و میں مسلمان تو جاہر ہے چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی ابھی بتیں آتی دین کے جو ہیں ماںی تقسیمہ واقف ہے بہت پڑھے لکھے اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے اس میں شامل کر لیجیے ہماری اکثریت جو ہے بغیر پڑھی لکھی تو امریکہ کیا پتا وہ تو سارا اعتماد کریں گے الباء پر کو بریلوی ہے بریلوی البا پر اعتماد کریں گے کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی وولبا پر اعتماد مین امیون اب امی کا سہارا کیا ہوتا ہے مین امیون لا علم کتاب الا امانیہ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو امت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ امانی تل کا امانی یو ہو اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں نکال لیا جائے گا یہ امانی تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی امنیہ کہتے خواہش امانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جیرے علم ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ انہوں مل رہا <يَذُلُّون> اور وہ نہیں کچھ کر رہا ہے مگر ظن و تخمین گمان ہے ان کے اپنے من گھر خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ الْكِتَابَ <عَبَيْدِهِم> تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سختری تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سما یقول اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یشترو بہی سمرن کلیلا تاکہ حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی سی قیمت یعنی فتوا نمیسی جس کا معاملہ ہے اب کو شس آیا اس نے رائے پوچھی انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا کہا یہی دین کا تقاضا ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقع انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہردرمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس درجہ فتیحا نے حرم بے توفیق تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وویل الحم الما یکسبون اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوا فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کو ثواب نہیں ملے گا وہ اب یہ آگے امانی وکالارو اللہ یادورہ یا وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوٹ نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول ڈھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا ہے یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے پھر فوراً نکال لیں گے بقال المسدار اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر بنتی کے چند دن وہ لخص اِن, ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کوئی قول و قرار ہو گیا فلح یوخل فلو <عَحْدًا> کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا ام تک اللہ مالا تالمون یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تہمت جب لگا رہے ہو جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بلا من کسب سی اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتس جو ہے جو میں نے کہا تھا ابلی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بلا کیوں نہیں من کسب سی جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کمائی نہیں سہی اتنگ یہ اس کی جو تنقید ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفہیم کا بھی جس نے بھی جان بوجھ کر کساب ایک گنا کمایا ہاتھ نہیں خطی اتو اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سود کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیک کریں ایک گنا بلا من کا سمجھ سہ یہ تو پولا دون اس میں ہمارے مفت نے یہ لکھا ہے اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ اور الماشی بريد القف يہ علما يہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت مداومت مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا دیمت کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھوکھنا کر دیا کا الا النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے قائدۂ کنیا قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ وزین ہاں اس کے برس کے لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے مراد نیک ابل قرآن مجید کا کیا ہے دین کے سارے تقاضوں کو ادا کرنا وہ نیک عمل ہوگا آپ نے ایک نیکی لے لی یتیم خانہ کھول دیا بڑی فاؤنڈیشن بنا دی بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے سب چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد وجہت میں لگو اس کی شرائط پوری کرو تو فرمایا الصَّالِحَاتِ الجنہ وہ ہے جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ بنی اسرائیل اللہ تعبود عل اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے قبل والدین احسانہ اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں سے ایک مقام یہ ہے ببل والدین والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وزی الربا اور طرابت داروں کے ساتھ بھی ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی ول مساکینہ اور محتاج کے لیے بھی وقول اللہ سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو امر بالمعروف کرتے رہو نیکی کی دعوت دیتے رہو وہ عصیم الصلاح کا وات <زكاة> نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے یہ گویا کہ واحدہ ہو رہا ہے سمت تم پھر دیکھو تم اس تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی اللہ قلی الم سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وہ تم اور دور تم ہو ہی پھر جانے والے تمہاری یہ عادت گویا کی طبیعت ثانیہ ہے